اوز باللہ السمعی العلیم من الشیطان الرجیم من ہم زہی ونفخی قل انتم تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم دنوبکم واللہ غفور الرحیم کل کہہ دیجیے ان کن تم تو اب اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتب تو میری پیروی اتباء کرو یح اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وا یا فرلا اور تمہارے گناہ تمہیں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 تو ایک شاعر نے کہا تھا تأثر تل ہی رحبا تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اللہ سے محبت یہ تو متضاد بات ہے بڑی عجیب بات ہے ان کا نبوں کا سادہ حب علی میں اگر تیری محبت سچی ہے تو تو اس کی ضرور اطاعت کرے گا کیونکہ محب جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا متی اور فرما بردار ہوتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا سے محبت کے دعوادار تھے سارے مشرق بھی یہودی بھی عیسائی بھی تو اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تم واقعات محبت میں سچے ہو تو پھر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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی پیروی یہ کی جائے بدعت کی مذمت وہ بھی اسی وجہ سے ہے ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا داغا اور پھر وہ زندگی اپنی مرضی کی جیے یہ جھوٹی محبت ہے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 اب پیروی اور اتباع میں اطاعت بھی شامل ہے بات مانی جائے گی تو پیروی ہوگی اتباع ہوگی نا لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے پھر الگ سے خاص طور پر اطاعت کا ذکر کیا ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو فرما برداری کرو جو حکم تمہیں ملے اسے مان لو عطی اللہ رسولہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو فعن طول تو اگر وہ منہ پھیر لیں فعن اللہ تو یقین اللہ تعالی کافروں کو پسند نہیں کرتا کافروں سے محبت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 کلام یہ تھی کہ اگر یہ منہ پھیر لیں اطاعت نہ کریں تو ہے اطاعت نہ کرنا اطاعت سے روح گردانی کرنا کفر ہے اور کافروں سے اللہ تعالی محبت نہیں کرتا تو ان اللہ لا حکب القافرین کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نام ماننے والے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت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 قرآن میں آیا ہے ایک آدمی بیق وقت دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا بین حدیث بھی اس پر اضافہ ہے کہ خالہ اور بھانجی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا پھپھی بھتیجی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا تو یہ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 حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے غیر شادی شدہ ذانی کو کوڑے مارے جائیں لیکن ان کوڑوں کے ساتھ حدیث میں ایک چیز کا اضافہ بھی ہے جلد میں عطد و تغریب و عام کہ ایسے بندے کو غیر شادی شدہ ضانی کو سو کوڑے بھی لگاؤ اور ایک سال کے لیے جلا وطن بھی کرو یہ جلا وطنی کی بات قرآن میں ذکر نہیں ہے اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ, کہ یہ جلا وطنی کا ذکر قرآن میں نہیں لیا یہ قرآن کے خلاف ہے اللہ کے خلاف ہونا اس کو نہیں بولتے اور کچھ لوگ کسی اور بہانے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں تو بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ ہوا نے عطی اللہ و کہہ کر کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اتاد کرو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے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 میرے حکم میں سے کوئی حکم میری حدیث میں سے کوئی حدیث پہنچے اور وہ کہے کہ میں تو صرف ان چیزوں کا اتباع کروں گا جو جن کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے یعنی قرآن میں جو حکم ہے وہ مانتا ہوں اور جو حدیث میں آیا ہے وہ نہیں مانتا اس حال میں میں تمہیں نہ پاؤں جو کچھ کتاب اللہ میں ہے ہم صرف اسی کی پیروی کریں گے یہ بات گمراہ کن ہے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جو باتیں ہیں ان کی اتباع اور پیروی کرنا بھی مسلمان ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فائن اگر یہ مو پھیر لیں اللہ کی اتاب سے یا اللہ کے رسول کی اطاعت سے یا دونوں کی اطاعت سے کسی بھی طرح سے یہ روگردانی کریں کا ان اللہ علک القافرین ایسا کرنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا کافروں سے محبت نہیں کرتا ان دلہ اصطفى آدمہ و نوحم و اعلی ابراہیم و اعلیٰ عمران یقیناً <العالمين> اللہ تعالیٰ نے آدم اور نور اور اعلی ابراہیم اور عل عمران کو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 ابراہیم کی آل اور آل عمران کو بھی چنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہیں اور آل عمران کو بھی چن لیا اللہ نے تمام چہانوں پر آل عمران آل عمران سے مراد یہاں پر مریم علیہ السلاۃ والسلام کے والد عمران مریم کے والد عمران وہ مراد ہیں کہ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا مریم اور پھر مریم کے وطن سے اللہ نے فیس علیہ سلات و کو بنا واپ کے پیدا کیا دریاتم من بعد یہ جس کا بعد بعد سے ہے واللہ سمی علیم اور اللہ تعالی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی تمام ترم بھی کرام صلوات رام سلامات اللہ علیہ آدم کی اولاد ہیں پھر نوح کی اولاد ہیں اور پھر ابراہیم علیہ سرات و سلام کی اولاد میں سے ہیں اور چونکہ عیسیٰ علیہ سرات سلام بھی ابراہیم کی اولاد سے اور پھر عمران کی نسل اور عمران کی اولاد میں سے ہیں تو یہاں پر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 جواب دیا گیا ہے اور ان کا ناطقہ بند کیا گیا ہے کہ تم انہیںلِ ابراہیم میں سے کہتے ہو عل عمران میں سے مانتے ہو یہ تو سب بندے تھے تو جو ان کی نسل میں سے ہو وہ رب کیسے ہو گیا اللہ کیسے ہو گیا یا اللہ کا بیٹا کیسے ہو گیا اگلی آیات میں عالِ عمران کا ہی قصہ اور واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے تو اسی واقعہ کی بنا پر ہی اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے یہ انشاءاللہ پھر کل اس کو دیکھتے ہیں <laughs>